وسپتاب ابراہیم اور ذرا تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی انہوں کا نانا صدیق نبی یا وہ صدیق نبی تھے اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی اس قان ابھی ہے یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے یا ابا جان یہ متاب و مالا یسما ولا یوسرو کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ولا یگنی ان کا نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں یہ احبت ابا جان یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی دائی کوئی مبلک کوئی حق کی طرح بلانے والا اپنے بڑے کو کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلایا ادب مدبوز رکھتے ہوئے یا بت ہے یا بت ہے ابا جان ابا جانے کے میں نہیں یا بتائی ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے پیما یاتی کو منی ہودن میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے نی بس میری پیروی کیجیے میرے پیچھے چلیے میرا کہنا مانیے آح کا سوا تم میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف یا بت ابا جان لا تعبود شیطان دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے ان شیطان اقانحان رسی یقینا شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی یا بت انفق آزاب من الرحمان ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فتقول علی شیطان ولی تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں کالا بلندان علی ابراہیم کہاں یہ نجاجت ہے کہاں یہ استداخ کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے ابراہیم کیا تم میرے آلیہ سے میرے معبودوں سے کنارا کشی کر رہے ہو یا اگر تم باز نہ آئے لارجمنت میں تمہیں نجم کر دوں گا ہلاک کر دوں گا سنسار کر دوں گا وہ ملیہ اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ قال السلام العال انہوں نے کہا سلام ساستغفر سست ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ان کا نبی حفیعہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے وہ اطدلک ومات اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا واد ربی میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اص اللہ کو نب دعا ربی اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فلما آسد جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی وہ دون یابودہ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وہ حبنا اسحاق اصحاق تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا وہ کلن جالنا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ حبنال لہو میں اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے اکا فرمایا وہ جالنا لہو نے سارا اور ان کے لیے ہم نے تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی رفاع کا ذکر کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا وسکر فل کتاب موسا له من مخلسم و کا رسول وسکر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورسقنا اشتنابا اللہم ربنا نسوحشتنا في قبورنا ورحمنا بالقرآن العظيم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وفدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریب النص کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ نو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت روجیت بتمام اقبال موجود ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ ہے پھر سورہ راگ اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں جی اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے مضامین کی مناسبت بھی انہیں سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہن بہت نمایاں ہے دیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی گنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے پھر تین صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس, اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو سورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبیم کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا امباء رسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہُود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم ہلاک کر دی گئی یہ انداز جو امباء رسل ایام اللہ اس کا نہیں لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے اور وہ ہے سورہ تاحا یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسا علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رقو مسلسل جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمانوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا آباد ہوئے اور حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا بسکل تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہے سورہ مریم میں اور سورہ ابتیا میں آپ کو کثر النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گفتگو کل ہوگی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت ذکریہ حضرت یاحیہ کا تذکرہ ہوا پہلے رقوع میں دوسرا رقوع بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کا نا نبی اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ پرانے مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول نبی حضرت اسماعیل اور حضرت نوسا علیہ السلام رسول النبی ان کان رسول النبی اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کانا صدیق نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہے تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے ان کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا ترکا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف پائی ہے وہ آپ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کہ جن سلاط المستقیم سلاۃ راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نسا میں آئی مئی تو اللہ کا صدیقین و شہدۂ و صالحین و حسل کا رفیقہ یہ منع علیہم جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منام علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر اس نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ سادہین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے وہ کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے شہادت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لیے کہ اس سے آگے دبوت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈس ہے اب نو انسانی کے لیے وہ نموت کا دروازہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہدا کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو اب سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورڈس اینٹروورڈس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس بھی ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برف میں کے ہوتے ہیں وہ درو بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اینٹروورس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں ایکسٹروورڈ اور دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہے مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ایم بی ورڈ یہ بہت شاذ ہوتا ہے بہت شاذ ہوتا ہے بہت, بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعی اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ اینٹروورڈس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ اے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور اقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی مندگی کرنی چاہیے کیسے کریں یہ پتہ نہیں ایک دن اثرات المسنقین اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی دبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپٹ کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوشش وضو کر کے بیٹھا ہوا تو بس آدان کی آواز آئے اور میں چلوں اتنا ہی ہوتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کیا ایک لفظ لڑنے کا توقف نہیں کیا وہ یا وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیلد میں ہے شکار میں ہے کشتیوں میں ہے ہنسی مذاق میں ہے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے ہوتی بھی آپ تو جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے اب اس کی مثال حضرت عمر ہے حضرت حمزہ اللہ تعالی عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو ادیم میں سے تھے حضور بنو ہاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لانڈری نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے نتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا آپ کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ حفظہ ہے اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زید کو بہن کو بھی مارا لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے گردن میں تلوار ہمائی کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائی ہوتی تھی وہ آ رہا ہے ایمان ڈالا ہے تو یہ ہیں شہدا صدیقین اور شہدا تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدا سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات اس میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی لے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسا بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی یا ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اطمام حجت اس کے عزت و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہدات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں تو رسولوں کے لیے تو ہے یابی و انار صلی اللہ کا شاہد ام و مبشرم و نظیر للہ وداع و وسلاد ونیرا اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ کیفاظ نام کل نے بے تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبیا ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم ان کان صدیق نبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی الام صدیق شہدا رب اس کے جو دوسرے رقو کے آخر میں یاد آئی ہے تو وہاں جا کر ان شاء اللہ مزید گفتگو ہوگی بس پر فل کتابیں اور کتاب میں تذکرہ کیجیے موسا کا ان نحو کانا مخ یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تہا کے اندر وہ کان رسول النبی اور وہ رسول نبی تھے وہ نادینہ منجان بھی پوری بنے اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا پور پہاڑ کے دہنی جانب سے بکربنا نجیا اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وب نہ لہو میں رحمت ناخواہ وارونہ نبی اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت مسا علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا بس کوئی پھر کتاب اسماعیل اور ذرا تذکرہ کیجیے کتاب میں اسماعیل کا بھی لہو کا صادق ساد یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا بت فال ماتوم اور سطجنی ان شاء اللہ وہ صابر اب کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے ذبح کر دیجئے انشاءاللہ شاء آپ مجھے صابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھٹی صادق الوعد وقال رسول النبیہ وہ بھی مزاجی ہے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے وقان عیام اور وحل ابصلا و زکات نے وقان آئند رب <برزیہ> اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوات کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالی کو منظور نظر کہہ لیجیے برسیا بس کلفی کتاب ادریس اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی یا ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیش علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس اس تورات میں ان کا نام ہلوک ہے شیش کا نام شیس ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادنیس کا ہنوک نام ہے ماں. لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نور علیہ السلام پہلے رسول حضرت نور علیہ السلام ہے. یہ دونوں نبی ہیں صرف بسکرفی کتاب ادریس اور زکرا کی کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا انحو کانا صدیق نبی یا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج ہے مکانا رفا نہ ہو مکان اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا بلند مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وہ رافیوں کا الیہ جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے وہی لفظ آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے من النبیین انبیاء میں سے اب ابام علیہم کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا من النبیین من منظوریت آدم اولاد آدم میں سے وہ من حمل نامعلوح اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نو کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا وہ منزولیت ابراہیم و فضولیت ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولا سے و اسرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وہ ممن حدینہ و قبینہ اور جنہوں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا ایزاطلا علیہم آیات ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خرو خر سجدم و تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے سجدہ کر لیجیے فخلف امباد خلفن پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کے جزوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فقلف من نمباد خلف۔ پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اباء صلاح جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وہ تباء ہے اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فسو فیل قو تو تو قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دو چار ہو جائیں گے اللہ منتاب اب امن عوام رسوال علائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک قبل کریں فولا کے یت خولو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ لائس نمون اور ان پر قتل کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جنت یاد نہیں لڑتی ہے وہاں اگر و عبادت بالغیب یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیڈینشل گارڈن بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے رو درو ہمارے سامنے ہے ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب یو بالغیب رو نہ بال غیب ان یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا لا یسما فیحہ لغ و سلامہ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لخ بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام دل سلام سلامہ فیحا بکرتم واشی اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تل کل الَّتِي التی مِنْ سمن باد نام انکان یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خزا ہوں گے اللہ سے والے